لفظ طلاق کے علاوہ کون سے الفاظ ہیں جن کو کہنے سے طلاق ہو جاتی ہے؟ اور کس, آ, کسی کتاب کا نام بھی بتا دیں کہ جس میں طلاق کے مسالے بیان ہوں اچھا پہلا مسئلہ سنیے طلاق کے ہم معنی کئی الفاظ ہیں مثال کے طور پر بی یہ کہہ رہی ہوں کہ مجھے چھوڑ دو مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا مجھے طلاق دے دو مجھے طلاق دے اور اس تنازع شونے کا اچھا جا یہ بھی طلاق ہے اس کو بھی طلاق کہیں گے طلاق مانگ رہے ہو آپ نے کہہ دیا جا تو یہ بھی طلاق کے ہم مانا ہوگا ایک بار اور اسی طریقے سے بیوی حرام ہو جائے کہ طلاق کی طرح کوئی اپنی بیوی کو یہ کہہ دے اس مسئلے کو عربی میں فک کی زبان میں کہتے ہیں رحاد کو یہ کہہ دے کہ میری ماں ہے وہ اس پہ حرام ہوگا ساٹھ روزے رکھے گا متا ہے حدیث میں پہ در پہ ساٹھ روزے رکھے گا اس کے کفارے میں تب اس کی بیوی بی اس پر حلال ہوگی اسی طریقے سے طلاق کے علاوہ دونوں میاں بیوی بی میں جھگڑا ہا. جا میں نے تجھ کو چھوڑا یہ بھی طلاق اب آپ جاتے ہیں کوئی مفصل کتاب فتح رضویہ قدیم پانچویں جل دوسرا حصہ پہلے چار ساڑھے چار سو صفح طلاق کے ہیں اور اس کے بعد کی جلد کے چار سو سوات جو ہیں وہ کتابوں قدیمی جو پہلے پرانا چھپا ہے فتح و رضبیہ اس کی پانچویں جلد ہے اور جو نیا فتح و رضویہ جدید ہے اس میں کم سے کم اس کی دو یا ڈھائی جلد میں ہوگی فتح و کی جس میں طلاق کے بڑے تفصیل سے مسائل موجود ہیں وہاں دیکھا جا سکتا ہے اور بالکل ایک عام فہم زبان میں ہمارے نوجوان مفتی مفتی اتا اللہ صاحب نہیں ہمارے در میں ہوتے ہیں نور مسجد میں درس نظامی پڑھاتے ہیں اور فتواہ بھی دیتے ہیں ایک تقریباً دو ڈائی سو صفحے کی ایک اچھی کتاب انہوں نے مسلح طلاق پر لکھی ہے وہ بھی دیکھی جا سکتی ہے حضرت اللہ مولانا محمد شفیع اکارلی صاحب رحمتہ اللہ علیہ کا بھی ایک رسالہ غالباً چالیس پچاس صفح کا ہے وہ بھی آسانی سے مسلح طلاق جو ہے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں